واشد اللہ وحدہ واشدُنّ محمدن ابدر رسول صلابۃ اللہ الله علیہ عليه علہ وصحابى و منك تطابيدى وسنب سنتى علہ المدين وبا معذد و مكرم ثان عيّ ال آج سے مصن رحمتہ اللہ علیہ نے ان آيتوں کو بیان کرنا شروع ہے رایتوں سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن کریم کے اندر بے شمار دلیلیں اہادیش کے اندر بھی اور اس مسئلے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن اللہ رب کا کلام ہے سب سے پہلا وہ شخص جس نے قرآن کے بارے میں عقیدہ گڑھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے نعود بلّہ وہ جاد بن درہم نامی ایک شخص ہے اس نے اللہ رب العالمین کے ناموں کا بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی اہل ایمان اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کی رویت کریں گی قیامت کے دن جنت میں دیکھیں گے اللہ کا دیدار کریں گے ان تمام چیزوں کا اس نے انکار کیا اور یہ بھی انکار کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اعوذ باللہ سن ذالک سن 110 ہجری میں اس کو وہاں کے جو گورنر تھے جس شہر میں رہتا تھا ان کا نام تھا خالد بن عبداللہ علیہ وصری قربانی کے دن اس کو اسی غلط عقیدے کی بنیاد پر چونکہ علماء نے فتویٰ دیا کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان باقی نہیں رہتا ہے تو اس گورنر نے جن کا نام تھا خالد بن عبداللہ قصری اس نے قربانی کے دن اس کو قتل کیا تقریباً ایک سو چھے یا ایک سو دس ہجری کی بات ہے یہ اس سے وقت اس کو قتل کیا گیا اس نے جو علم حاصل کیا جاد بن درہم نے ابان بن سمان نامی ایک شخص تھا اس سے ابان بن سمان نے تالوط نامی ایک شخص سے علم حاصل کیا تالو کون تھا یہ لبید بن آسم جو ایک یہودی تھا اور جس نے ہمار نبی صلی اللہ علیہ و سلم پرجادو کیا تھا یہ اس کا بھانجا تھا تو ابان بن سمان نے تالو سے علم حاصل کیا اور تالوت نے اپنے ماموں لبید بن آسم سے علم حاصل کیا اور یہودی تھا جس نے ہمارے نبی پر جادو کیا تھا یہ واقعہ قرآن یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا صحیح بخاری کے اندر بھی واقعہ موجود ہے یہودی تھا جس نے ہمارے نبی پر جادو کیا تھا اس نے ان لوگوں نے اس سے علم حاصل کیا اور یہ یہودی تھا لہذا ان لوگوں نے اس بات کا انکار کیا کہ قرآن اللہب العامن کا کلام یہ کہا قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اتنا برا عقیدہ ہے کہ اس سے پورا دین باطل ہو جاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اللہ رب کی مخلوق ہے کیوں اس لیے کہ اگر مخلوق ہے تو قرآن میں اللہ ابامین کا جو حکم ہے کرنے کا یا حکم ہے نہ کرنے کا اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے کوئی مخلوق بن جاتا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہم سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے سمندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے پہاڑ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں کیا ان مخلوقات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو یا یہ کہ نماز پڑھو روزہ رکھو اللہ کی باتوں پر عمل کرو اللہ کی نا نہ کرو ان تمام باتوں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے تو اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے نا ازب تو پورا دین دھرم پورا دین باطل ہو جاتا ہے پورا دین ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالی کے حکم کا اور نہیں کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا اس لیے پورے دین کا انکار ہے یہ کہنا کہ اللہ کہ قرآن اللہ تعالی کی مخلوق ہے سب سے پہلے جس نے کہا یہ شخص نے کہا اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ فتنہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ دوسری صدی کے شروع میں مامون نامی خلیفہ اور مسلمانوں کا بادشاہ گزرا جس نے اس عقیدے کو اپنایا اور ان کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا احمد بن ابی داؤد بڑا چرب زبان تھا بڑا فصیح اور بلیغ انسان تھا اور بڑا ہی چالاک اور ہوشیار اور بڑا شاعر تھا یہ تو وہ اس کو اس نے وزیر بنا لیا اور بغداد کا اسے قاضی بھی بنا دیا احمد بربی دعات کو داود کو اور اس بات کا معتظری تھا یہ اس بات کا قائل تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا تھا یہ اب اس نے کیا کیا واللما کو عذاب دینا شروع کیا ورلما کی آزمائش یہاں سے شروع ہوئی سب کا امتحان لیتا تھا سب سے پوچھتا تھا کیونکہ قاضی بھی تھا اور وزیر تھا بادشاہ کا علماء کو بلا کر کے پوچھتا تھا کہ قرآن کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے اگر وہ کہتے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا یا اس عالم کو قتل کر دیا جاتا یا اس کے اوپر کوڑے برسائے جاتے یا اسے جیلوں کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تو بہت بڑا فتنہ شروع ہو گیا نامون کے دور میں اور اسی دور میں امام احمد بن حمب الرحمۃ اللہ علیہ تھے علماء کو جیل میں ڈالا گیا سینکڑوں علماء کو قتل کر دیا گیا اور ان کو عذاب دیا گیا انہیں میں سے جنہیں سب سے زیادہ عذاب دیا گیا تکلیف پہنچائے گی احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ یہ امام اہل سنت الجماعت یہ اس موقع پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اور کہتے تھے اردو نے بے شعل کتاب و سلم اپ قرآن حدیث سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز لے آؤ دلیل میں تمہاری بات مان لوں گا یہ دلیل کی قرآن مخلوق ہے قرآن سے یا حدیث سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر کہتے تھے کیونکہ معتضلی تھی متضلہ کہتے ہیں عقل پرست لوگوں کو جو عقل کی بنیاد پر اس طرح کے عقیدے کرتے ہیں اس لیے انہوں نے قرآن اور دین کے بہت ساری بدیہات کا وصول کا مبادیات کا انکار کر دیا کیونکہ وہ چیز ان کی عقل میں نہیں آتی تھی تو جو عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دوں یہی اس کا انہوں نے اور حل نکالا تو انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ خال ہے کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز میں قرآن بھی داخل ہے لہذا قرآن بھی مخلوق ہے ان کے پاس یہ دلیل نہیں ہے صبح ان کے پاس کہ ہر چیز میں قرآن بھی داخل لہذا قرآن بھی مخلوق ہے حالانکہ کل شعیع میں قرآن داخل نہیں ہے کل شئی کا جو معنی ہے وہ عرف عام کے لحاظ سے یا سے آپ کو سباب کے لحاظ سے اس کے معنی کی تعین ہوتی ہے اللہ رب العامین نے پرانے مجید کے اندر ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا کی اوتیت من کل شعیع اسے ہر چیز دے دی گئی تھی ملک سبا جس پر جس کی یمن میں حکومت تھی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کی اوتیت من کل الشعی اس کو ہر چیز دے, دے دی گئی تھی تو کیا اس کے پاس دنیا کی تمام طاقتیں تھیں کیا اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی تھا یا سلیمان علیہ السلام بھی حکومت تھی وہ بھی نبی تھے اللہ آمین کے تو کل شے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کو دی گئی تھیں کل شے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اللہ آمین اس کو عطا کی تھی ورنہ اسے بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں یعنی ملک سبا کو وہ حضرت سلما علیہ السلام چڑیوں کی زبان سمجھتے تھے چڑیوں کی زبانی بولی سمجھتے تھے کتنی ساری چیزیں اللہ رب ربرآمن کو عطا کر رکھی تھیں ساری چیزوں سے محروم تھی اس کے پاس ساری چیزیں نہیں تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہ فرمایا وہ اوتیت یقم کل شعیع اسے ہر چیز دے دی گئی تھی تو یہاں کل شعیع سے مراد یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں اس کی حکومت تھی اس زمانے کے لحاظ سے جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی اللہ رب ابراہم اس کو دے رکھا باغات تھے نہریں تھی پانی تھا اس کا سکہ چلتا تھا اور اس کی فوج تھی یہ ساری چیزیں تھیں لیکن دنیا کی تمام چیزیں اللہ ربران اسے نہیں دے رکھی تھی. نا تو زمانے کے لحاظ سے اس کے یا سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کے معنی کی تعین ہوتی ہے ایسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ تدب مرو کُ اللہ رب بیا کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے آدھی بھیجی طوفان بھیجا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی تھی اب یہاں پر ہر چیز سے کیا مراد ہے دنیا کی تمام چیزوں کو شادی اور طوفان نے ختم کر دیا اسے توڑ دیا اسے تباہ و برباد کر دیا ایسا نہیں ہے بلکہ خود قرآن کریم کی اسی آیت میں یہ دلیل موجود ہے کہ ہر چیز کو آدھی اور طوفان نے ختم نہیں کیا جیسے آگ اللہ کیا فرماتا ہے فاص بہ اللہ اللہ مساکن جب انہوں نے صبح کی تو ان کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی تو کیا کل شے میں گھر نہیں داخل ہے گھر بھی داخل ہے اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو اس نے ملیا میٹ کر دیا ہر چیز کو توڑ دیا باطل کر دیا ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا وہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے صبح کیا تو ان کے گھر کے علاوہ کوئی چیز ان کو نظر نہیں آئی تو گھر بھی کل شے میں تھا لیکن گھر کو تباہ و برباد نہیں کیا گیا کل شے مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جس کی تباہی بربادی کا اللہ ابوالعالمی نے حکم دیا آندھی کو طوفان کو ان چیزوں کو آندھی اور طوفان نے برباد کر دیا توڑ دیا گھروں کو برباد کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس لیے گھر اپنے جگہ پر محفوظ رہے گھر باقی رہے لیکن اور چیزوں کو درختوں کو یا اس سے کھیتیوں کو فصلوں کو اور چیزوں کو کیا کیا ساندھی اور طوفان نے تباہ کر دیا برباد کر دیا تو اسایت کریمہ میں خود اس بات کی دلیل موجود ہے کہ سارے چیز نہیں توڑی گئی اور ساری چیزوں کو نہیں برباد کیا گیا ان چیزوں کو جن کے بارے میں اللہ العالمین کا حکم تھا ان چیزوں کو اللہ اس آندھی اور طوفان نے توڑ دیا، برباد کر دیا ملیا میٹ کر دیا تباہ کر دیا تو کل میں ہر چیز داخل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے کل شے میں بھی داخل ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا کہنا یہ باطل ہے کیونکہ کل لشے میں ہر چیز میں قرآن داخل ہے قرآن اللہ تعالی کا علم ہے یہ اللہ تعالی کی شفت ہے اگر آپ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانیں تو مخلوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا وجود ہو پہلے سے نہ ہو اس کو حادث کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابرامین کا یہ علم ہے پہلے نہیں تب بعد میں اللہ کے پاس علم آیا یہ کفر کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم ہے علم رکھنے والا ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ علم یہ قرآن کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو جو مخلوق ہوتی حادث ہوتی ہے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا بعد میں اس کا وجود ہوتا ہے جیسے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا پہلے آسمان نہیں تھے زمین نہیں تھی اللہ نے پیدا کیا بعد میں پیدا کیا انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا جناتوں کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا یہ سب مخلوق حادث ہیں پہلے نہیں تھی بعد میں آئیں اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پہلے نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو بعد میں علم ہوا کتنا بڑا کفر کی بات ہے اس لیے امام آئے احمد بن حنبل الرحمۃ اللہ فرماتے تھے القرآن علم من علم اللہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم میں سے علم ہے یہ اللہ مخلوق الفاو کافر جس نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا علم مخلوق ہے وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس علم نہیں تھا اب اللہ کے پاس علم آیا یہ تو انسان کی صفت ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے محنت کرتا ہے پڑھتا ہے استاد کے پاس جاتا ہے کتاب پڑھتا ہے تب اس کو علم ہوتا ہے ابھی اگر کوئی عقیدہ رکھے اللہ کے بارے میں عقیدہ تو نہ باللہ اس کا مطلب کہ پہر اللہ کے پاس علم نہیں تھا نعوذ باللہ من مرزالی کتنا بڑا کفر, کفر کی بات ہے اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلمات ہیں اور یہ صفات ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی صفات سے بھی پناہ اپ, اپنی صفات کی پناہ مانگنے کا حکم دیا اورز بلامات اللہ تعمت ہم پڑھتے صبح شام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی ہم پناہ چاہتے ہیں اگر آپ کلمات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق مان لے اس کا مطلب یہ کہ آپ مخلوق کی پناہ مانگتے ہیں مخلوق کی پناہ مانگنا کیا ہے کیا ہے شرک ہے یہ کیا مخلوق کی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے کہ اللہ رب العامن تو ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ تو اس پریشانی سے بچا اس مصیبت سے بچا اللہ کی, کی پناہ انسان مانگتا اللہ کی مدد مانگتا ہے آپ اگر اس کو مخلوق مانتے ہیں اللہ کے کلام کو تو گویا کہ آپ مخلوق سے پناہ مانگتے ہیں مخلوق کی پناہ مانگتے ہیں اور مخلوق کی پناہ مانگنا یہ شرک ہے ایجائز نہیں حرام ہے یہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ قرآن کو مخلوق کہنا اور جب مخلوق کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ایک دن مر جاتی ہے اس لیے امام محمد بن ال رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ انہوں نے دلیلیں پیش کی سب کچھ پیش کیا عقل سے بھی سمجھایا قیاس سے سمجھایا دلیل سے سمجھایا قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سب سے ان کو سمجھایا ان کے لوگوں کو لیکن وہ ہر دھرم تھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک دن کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سورہ فلق میں پڑھا پہ اکاط کے اندر اس کے بعد دوسری اکاط کے لیے کھڑا ہوا تو میں سورت الناس پڑھنا چاہناس تو میں نہیں کہہ پا رہا ہوں تو میں نے جب اوپر دیکھا یہ نفل کی بات ہو رہی ہے فرد نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ قرآن مرا ہوا ہے میں تو متسم جو بادشاہ تھا معمور کے بعد جو آیا اس نے کہا کہ کئی فل, فل قرآن قرآن کیسے مرے گا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہو قرآن مخلوق ہے وہ مخلوق نے ہر مخلوق ایک دن مرے گی لہذا قرآن بھی مر گئے ہم نے اس کو دفن کیا کفن کیا اور اس کو جو ہے میں نے دفن کر دیا تو اس نے کہا نہیں ایسا کیسے ہوگا کہا جب تم ہو قرآن مخلوق ہے تو ہر مخلوق مرے گی نا تو مر گیا قرآن یہ سب کہا ان سے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے جی ہاں. اور اس طریقے سے ایک مرتبہ ان کا ایک آدمی عبد الرحمٰن القزاز نام تھا اس نے کہا کہ کان اللہ علا قرآن. قرآن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے لیکن قرآن نہیں تھا اس نے ایک بات کہی امام محمد رب الرحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے کیا کان اللہ علیہ علم قرآن اللہ،, اللہ تھا اور علم نہیں تھا تو اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ رک گیا اس بات سے کیونکہ اگر یہ کہہ دے کہ علم نہیں تھا تو کافر ہو جائے گا تو انہوں نے کہا قرآن اللہ ابرامین کا کلام ہے فرب اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو تھا ہے ہمیشہ سے لیکن علم نہیں تھا تو یہ کفر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والا ہو جائے گا تو قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس طریقے سے عقلی طور پر بھی انہوں نے دلیلیں دی سب کچھ سمجھایا لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو مامون کے زمانے میں فتنہ بہت بڑھا اور احمد بن نبی داود بڑا چرب زبان تھا اس لیے کسی کی چرب زبانے سے آدمی کو متاثر نہیں ہو جانا چاہیے کسی کی زبان بہت تاثیر ہے چرب زبان ہے وہ سلیقے سے بات کرتا ہے بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے تو ہم اس سے معروب ہو کر کے کہا ہاں وہ حق ہے وہ حق پر نہیں یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے حق ہونے کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول قرآن و حدیث اگرچہ اس کی زبان میں لکنت تھی کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ مصلام کی زبان میں بھی رکنت تھی لیکن نبی تھے وہ کیا کہا کہ کی میری زبان میں کچھ ہے میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا وزیر بنا دو ان کو بھی نبی بنا دو نبی ہے لیکن زبان میں کچھ نہ کچھ ہے ان کے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ جب فرعون نے ان کی آدمائش کی اس کو شک یہ ہو گیا کہ بنو اسرائیل کا بچہ تو نہیں ہے یہ ہمارے دشمنوں کا تو آگ رکھی اور سونا رکھا تو حضرت موس علیہ السلام نے آگ کو پکڑ کر کے زبان میں رکھ لیا آگ کے انگارے کو تو ان کی زبان جل گئی اس ان کی زبان کے اندر لکنت آ اور ان کی زبان کے اندر وہ فساد و بلاغت نہیں تھی اور وہ زبان کے اندر تیز ترانی نہیں تھی جو ہنستے علیہ اسلام کی زبان کے اندر تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ ہارول کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کر کے بھیج دو نبی ہے زبان میں وہ فساد و بلاغت نہیں ہے جو ہارول علیہ السلام کی زبان میں تو کیا نعوذ باللہ وہ غلطی پڑھتے نہیں اس لیے کبھی زبان پڑھنا چاہیے کہ ایک آدمی بڑا تیز ترار ہے اس کی زبان بہت اچھی ہے بڑی فسی و بلیغ زبان ہے بہت اچھی طریقے سلیقے سے بات کرتا ہے سب کچھ بہت بہترین طریقے سمجھا دیتا ہے اس کی نہ چاہیے آپ یہ دیکھیں کہتا کیا ہے دلیل کیا دیتا ہے قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے یہ نہیں بات کرتا سلب سالین کے عقید و منحص کی بات کرتا ہے یہ بات نہیں کرتا یہ دیکھنا ہم کو یہ اس کی زبان نہیں انسان کو دیکھنا ہے پہلے باطل کے پاس زبان ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے ہمیشہ تیز ترار ہوتے ہیں اسی تیز تراری کی بنیاد پر اپنے باطل کو وہ کرتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی قرآن و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا سلب سالین کے مناظ کا علم نہیں ہوتا ان کے پاس جو چیز ہوتی ہے تیز تراری فساد و بلاغت یہ چیز ہوتی ہے اور اس میں تاثیر ہوتی ہے تو یہ اثر چیز یہ ان کے پاس ہوتی ہے تو کبھی سے انسان کو مروب نہیں ہونا چاہیے بہت اچھا درج دیتا ہے بہت بہترین بولتا ہے وہ بہترین بولنے کے چکر میں جائیں گے اپنا ایمان لٹا بیٹھیں گے عقیدہ مناظ لٹا بیٹھیں گے اس لیے دیکھیے وہ کہتا کیا ہے اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے قرآن و حدیث نکلتا ہے یا اور کیا نکلتا ہے فلسفہ بگاڑتا ہے اور اپنی منطق کی باتیں کرتا ہے اور جو قصے اور کہانیاں سناتا ہے کیا کہتا ہوئے آپ اس کو. اس کے بعد کسی کی درس کو سنیے یہ نہیں کہ زبان تیز ترار اس کی درس کو سننا شروع کر دیا یہ وہ تیز ترار تھا احمد بن باود اسے اپنا وزیر بنا لیا کس نے مامون نے تو مامون کا آخری دور میں یہ ساری چیزیں شروع ہوئی دو سو اٹھارہ میں اس کی وفات ہوئی ہے احمد بن اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن اللہ ابراہن کا کلام ہے سینکڑوں ایسے علما ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے اقرار کر لیا کہ ہاں قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن دل میں یہ رکھا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اقرا اور مجبور کی صورت میں اللہ ابراہمن اس بات کی اجازت دی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کیا کہا یہ اقرار کر لیا زبان سے کہ اللہ کی کتاب قرآن کے مخلوق ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں زبان سے کہا انہوں نے کو چھوڑ دیا گیا بہت سارے علماء کھڑے ہو گئے ڈٹے رہے استقامت کے مظاہرہ کہ ان کو قتل کر دیا گیا سینکڑوں علماء کو قتل کیا گیا پورے ملک کے اندر جہاں جہاں جو ہے پوری حکومت تھی علماء کو بلایا جاتا پوچھا جاتا جیسے ہوتا کوئی مسئلہ کسی زمانے کے اندر بہت مشہور اور ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک جو ہے وہ بن جاتا ہے یہ پہچاننے کا کہ انسان حق پر یا باطل پر ہے تو اس طریقے سے زمانے کے اندر یہ بات تھی ہر شہر کے اندر علما کو بلا کر کے پوچھا جاتا تھا ہاں کیا خیال ہے تمہارا قرآن کے بارے میں اللہ کا کلام یا مخلوق ہے اگر کہتے اللہ کلام ہے اس کو کوڑے مارے جاتے اس کو عذا دیا جاتا اس کو تکلیف دی جاتی اگر ریٹائر رہتا اسے قتل بھی کر دیا سینکڑوں علما کو پھانسی دی گئی عراق کے اندر بغداد کے اندر مکہ میں مدینہ میں اور اس طریقے سے بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے علما کو پھانسی کے پردے میں پر لٹکا دیا گیا سینکڑوں علما کو قتل کر دیا گیا امام محمد رمب الرحمۃ اللہ بہت مشہور عالم تھے یہ اس زمانے کے امام محب المبل رحمت اللہ علیہ یہ مامون نے اپنے دربار میں یہ کہلوانے کے لیے کہ لو قرآن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے مامون کا چہرہ مت دکھانا جلات لے کر کے جا رہے تھے امام محب الرب الرحمۃ اللہ علیہ کو رات میں خبر ملی راستے میں کہ مامون مر گیا اور انہوں نے جو دعا جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہ رام نے ان کی دعا قبول فرمائے سب الدع تھے اہل سنت الجماعت کے مام تھے مثلا سلم ص کے امام تھے مجھے امام محمد بنحم الرحمۃ اللہ دعا, دعا کی اللہ ان کی دعا قبل فرما نے کہا کہ مامون کا چہرہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مت دکھانا راستے ہی میں تھے اور مامون کا انتقال ہو گیا مر گیا ہو جب مرنے لگا اس نے اپنے بھائی محتسم کو حصیت کی کہ اس پر ڈٹے رہنا تم اس عقیدے پر قرآن مخلوط نعد بلّہ محتسم بھی کے زمانے میں چلتا رہا محتسم کے بعد واسف بلّہ اس کا بھائی اس کے زمانے میں یہ فتنا چلتا رہا اور تقریبا پندرہ یا سولہ سالوں تک یہ فتنہ چلتا رہا لیکن امام محمد رحمت اللہ ڈٹے رہے اور اتنا مشہور تھے امام احمد نمبل رحمت اللہ علیہ عوام میں ان کا اتنا ذکر اور چرچا تھا کہ بادشاہ کو ہمت نہیں کہ ان کو قتل کر دے دیگر علماء کو قتل کر دیا اس نے لیکن ان کو قتل نہیں کیا جس جیل کے اندر ڈالا گیا تھا امام عمد المبل رحمت اللہ اس جیل کے سامنے لاکھوں لوگ آ کر کے کھڑے ہوئے تھے محمد نمبر رحمۃ اللہ کیا کہیں گے جو کہ لاکھوں لوگوں نے نمبر اور اتنا ان کا تھا دب تھا پورے اسلامی سلطنت کے اندر محمد نمبر رحمۃ اللہ کا جیسے اور علماء کو قتل کیا ان کو بھی قتل کر دیتا ہوں لیکن قتل کرنے کی ہمت نہیں ملی اللہ ان کی حفاظت اور جب اس کے بعد متوکل ایک خلیفہ آتے ہیں جب وہ بہت نیک انسان انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے پندرہ سال کے بعد جا کر کے یہ فتنہ ختم ہوا تو امام احمد الحمدل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے تو وہ کر صدیق سے دین اسلام کی مدد فرمائی اور جب خلق قرآن کا مسئلہ ہوا قرآن مخلوق ہے یہ فتنہ شروع ہوا تو اللہ رب العالمین دین کی حفاظت کی احمد الحمد الرحمۃ اللہ سے بہت بہت زیادہ طاقتور یہ نہیں تھے موٹے تازے احمد بن امبل دبلے پتلے تھے لیکن سبر و سماعت کا سماعت کا پہاڑ تھے سابق استقامت کا علم کا سمندر تھے مضبوطی ان کے اندر پہاڑوں سے زیادہ تھی اسی لیے جلات کہتا ہے کہ اگر وہ کوڑے جو برسائے گئے تھے بن امبل پر اگر ہاتھی پر برسا جاتے ہاتھی چگھاڑ مار کر کے دوڑ جب پڑتا لیکن محمد احمد رحمتہ اللہ علیہ برداشت کرتے رہے لوگوں نے کہا کہ اپنی جان بچا لو. سب سے زیادہ انہیں کو تکلیف دی گئی تیماہوں دلمبل رام تعلق کو لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہمارے لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے میں کیا جواب دوں گا ان کے پاس آئے لوگ متلی ایک عالم آیا اس نے کہا میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا یہ جو تمہیں سزائیں دی جا رہی بیڑیوں کے اندر تمہیں جکڑ دیا گیا ہے میں بادشاہ سے کہوں گا تمہیں چھوڑ دے گا وہ انہوں نے کہا تم میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کیا میں کروں گا کس نے کہا امام محمد علام الرحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم اس بادشاہ کی بات کر تو جب کا بادشاہ ہے میں اس کے پاس تمہاری سفارش کروں گا کہ یہ تیرے کلام پر یہ ایمان رکھنے والا تھا تم میرے کان میں کہہ دو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس طریقے سے ان کی آزمائش کی گئی احمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ سے جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے مسئلے کے اندر وہی لوگ ثابت قدم رہتے جو جو عظیمت اور ثبات کا پہاڑ ہوتے ہیں امام عمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ ابراہین نے اس کے پاس ہومائی اتنے بڑے امام تھے امام محمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ اس لیے ان کو اہل سنت الجماعت کے امام کہا جاتا اللہ ان کے ذریعے سے اس فتنے کو ختم کیا پندرہ سال تک لوگوں کا ظلم سہتے رہے لیکن جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا امام محمد الحمد الرحمۃ اللہ نے اس لئے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مان لیا جائے پورا دین دھرم ہو جائے گا پورا دین باطل ہو جائے گا اللہ کے اصل کے زمانے سے لے کر کے سن 110 ہجری تک دنیا میں کوئی اس بات کا قائل نہیں تھا کہ قرآن اللہ تعالی کی مخلوق ہے سب کا ایک تھا کہ قرآن اللہ رب اللہ کلام اللہ تعالی کا علم ہے اللہ رب الم کلام نہیں اللہ کی, کی مخلوق نہیں ڈالب اللہ ذاتی کیونکہ اگر مخلوق مانے تو اللہ کی ذات کے اندر مخلوق ہے مخلوق کی صفات مخلوق ہوتی ہے اللہ تعالی سب کا خالق ہے سب کا رب ہے سب کا خالق لہذا خالق کی جو صفات مخلوق ہو سکتی ہیں مخلوق کے لیے موت ہے خالق کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے لہذا یہ کہنا اتنا معمولی جرم نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اس لیے امام دن حمل رحمتہ اللہ اکیلے ڈٹے رہے محمد بن نو ایک عالم دینوں کے زمانے میں وہ بھی اسی بات پر ڈٹے رہے اور بڑے بڑے علماء نے کہا کہ بھئی ہم تو مجبور ہیں اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے زبان سے کہہ دیا امام محمد احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک شخص کے لیے دعا کرتے تھے تو لڑکے نے پوچھا کہ وہ کون شخص جس کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہتے تھے ایک ڈاکو تھا جب مجھے جلاد مارتا تھا اور بادشاہ کے سامنے مجھے پیش کیا جاتا تھا تو جس جیل میں میں تھا اسی جیل میں وہ بھی تھا اس نے کہا کہ یہاں سے لے کر کے مکہ مدینہ عراق بغداد کا کوئی ایسا رجسٹر نہیں ہے جس رجسٹر میں میرا نام نہ ہو نامی گرامی میں ڈاکو ہوں اس علاقے کا اس زمانے کا لیکن میں جانتا ہوں کہ ڈاکو یہ کرنا رہزمی کرنا یہ بہت سخت گنا ہے لیکن میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں تم تو حق پر ہو ڈٹے رہنا انکار مت کرنا اس بات کا ڈٹے رہنا حق پر رہنا میں تو باطل پر ہوں ڈٹا ہوں ہر جگہ میرا نام ہے نامی گرامی میں ڈاکو ہوں کہتے تھے اس کی بات سن کر کے میرے اندر ہمت آتی تھی کہ ڈاکو ہے مجھے نصیحت کر رہا میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت اور ہدایت اسے ملی اسے ڈاکو سے تحبہ کیا اس شخص نے تو ہمیشہ امام دلمبر رامت اللہ اس شخص کے لیے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے دے کیونکہ اس نے مجھے ثابت قدمی کے لیے ابھارا اور کہا کہ تم تو حق پر ہو اور آپ کیوں اقرار کریں گے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے میں تو باطل پر ہوں ڈکیتی کرتا ہوں اور کرتا, کرتا ہوں پھر بھی میں اسی پر قائم ہوں لہٰذا تم کبھی اس سے سرم و انراف نہ کرنا امام محمد بلحمب الرحمۃ اللہ علیہ ان, ان کو اہل سنت اور جماعت کے امام کہا جاتا ہے ان انہوں نے ان بڑی قربانی دی اور اس طریقے سے انہوں نے یعنی اتنا زیادہ ان کو عذاب دیا گیا اتنا زیادہ ان کو تکلیفیں دی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی امام محمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر ڈٹے رہے اور کہتے تھے ایک چھوٹی سی چیز لے آؤ قرآن سے یہ حدیث سے جس سے ثابت ہو قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آج کہنے کے لیے تیار لیکن کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ اور اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی ہے اگر آپ مان لیں ہے پورا دن باطل ہو جائے گا کیونکہ مخلوق سے کوئی حکم نہیں ثابت ہوتا کوئی نہیں نہیں ثابت ہوتی ہے اسے کوئی چیز نہیں ثابت ہوتی لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ رب العامن کے حکام ہیں اللہ نے نازل کیا اس کو اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا ہے اس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا لہٰذا پرانی اللہ رب المن کا کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ علم ہے اللہ رب الامن کا اللہ رب الم کو نازل کیا ہے مذہب نے من اللہ اللہ رب العمن کی طرف سے قرآن قریب کو نازل کیا گیا یہ اللّہ تعالیٰ کے کلمات ہیں الکان بہر مدا دل کلمات رب بھی لنا قبل ان تن فدا اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ختم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت ہے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی صفت کی پناہ مانگی جاتی ہے لہذا اگر اس کو مخلوق مان لے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے مخلوق کی پناہ مانگی یہ جو مخلوق کی پناہ مان حرام ہے پرانے کریم کتنی جگہ پر اللہ ابلام فرمایا جو ہے وحدانیت کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جب موسا علیہ السلام کو اللہ رب العامین نے وہی نازل کی اور اس طریقے سے کہا آواز دی کہ میں تمہارا جو ہے اللہ ہوں تو اگر آپ اس کو مخلوق مانتے ہیں تو گویا کہ موسا علیہ السلام نے ایک مخلوق کا پرلب مان پر لیا اللہ اللہ اگر آپ اسے مخلوق مانتے ہیں تو گویا کہ آپ مخلوق کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سب سے بے نیاز ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے نقبد اللہ جب مخلوق کے لیے ہمیشہ کی نہیں ہے اس میں پورا قرآن پورا دین درہم برہم ہو جائے گا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق کہنا نوب اللہ بہت بڑا قوف رہے اس لیے اس پر تمام مسلمانوں کا اجمعہ ہے کہ جو قرآن کے بارے میں کہے قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہر زمانے کی علماء کے باقاعد فتح موجود ہیں تو اللہ حربرنڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا یہ جو ہیں جہاں بن صفان جو جات بن درہم اس کا استاد تھا یہ اس بات کا قائل تھا معتضلہ جو عقل پرست ہے جو تمام چیزوں کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں اور جو عقل میں آئے مانیں گے جو عقل میں آئے نہ مانتے انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے ایسے خوارج خوارج کا بھی عقیدہ قرآن مخلوق ہے جو خوارج ہے نا خوارج کے بارے میں سنتے ہیں آپ لوگ جو بادشاہوں کے خلاف خروج کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کے مرت ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا یہ ان کو خوارج کہا جاتا ہے یہ ان کا عقیدہ قرآن مخلوق ہے روافذ کے دو افوان ہیں ششو کوئی کہتا کہ اللہ تعالیٰ کلام محتس ہے اور جب محدث مانیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے تو ان کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں کئی اقوال آتے ہیں قرآن کے تعلق سے کوئی کہتا ہے کہ یہ محدث یعنی ختم ہو جانے والی چیزیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں خاموش اختیار کچھ نہیں کہیں گے قرآن مخلوق ہے کلام ہے کیا کچھ نہیں کہیں گے کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا ہے اس طریقے سے ان کے مختلف اخبار تو بہرحال یہ اہل باطل جو ہیں اہل بدعت ہیں ان لوگوں کا لام ہے اور جو سلق کے سلب پر جو قائم ہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العامن کا کلام ہے اس لیے قیامت سے پہلے قرآن کے سارے حروف اٹھا لیے جائیں گے اللہ رب العامن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں یہ سارے حروف اٹھا لیے جائیں گے انسان کے جو سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اسے بھی بلا دیا جائے گا یہ جو قرآن ہوگا یہ سارے حروف قیامت سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اس کے بعد قیامت قائم ہوگی سارے حروف اٹھا لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس سے لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی لہذا صفت کو مخلوق ماننا یہ خطرناک جرم ہے یہ بہت معمولی سفات اسے نہ سمجھیں آپ لوگ کہ تو کیا ہو گیا اگر مخلوق مان لے تو کیا ہو جائے گا نہیں نہ عزداللہ یہ پورے اسلام کا انکار پورے دین کا انکار اللہ کے کلام کا انکار اشماء کا انکار تمام چیزوں کا انکار پورے حکام اور پورے شریعت کا ابطال کرنا اور تمام چیزوں کا انکار ہو جائے گا اس لیے قرآن اللہ ال کا کلام ہے یہ اس کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نوزب اللہ مخلوق کہنا کہ کیا ہے یہ سب یہ سب کہنا کفر رہیے اور رحمان المن قرآن خلق الانسان. اللہ نے قرآن کی تعلیم دی قرآن اللہ تعالی علم ہے. خلق السان انسان کو کا مخلوق انسان کو لانے پیدا کیا اللہ نے تفریق کیا دونوں میں یہ نہیں کہا خلق القرآن نوعزب اللہ خلق کا الم قرآن اللہ عمین کا علم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا سورے نشا آئت انیس سو چھیاسٹھ کے اندر اللہ کن اللہ شہدو بیما تو شدون و کفا بلّہ شہیدہ اللہ ماتا کی اللہ گواہ ہے جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ان ذہب علمی ہی اللہ نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا تو شدون تمام فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالی کا علم ہے وہ کفا بلّہ شہیدہ اور اللہ گواہ کے اعتبار سے کافی ہے تمام فرشتوں کا عقیدہ تمام نبیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللّہ تعالیٰ کی شفعت ہے یہ اللہ نے جو بھی دنیا کے اندر کتابیں اتاری وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتی تھی ان کو مخلوق کہنا یہ سب حرام اور باطل ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام لہٰذا اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے فرشتے گواہی دیتے اللہ رب العامین اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے. لہذا قرآن اللہ رب العمین کا علم ہے اور اللہ رب کا جو علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لہذا اللہ البرامن کی جو صفت ہے وہ صفت مخلوق نہیں ہو سکتی اگر مخلوق مانیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مخلوق کا بھی حصہ موجود ہے جیسے مخلوق کی صفات مخلوق ہوتی ہے خالق کی صفات مخلوق نہیں ہو سکتی مخلوق کے لیے فنا اللہ البراہین کے لیے فنا نہیں ہے قرآن میں اللہ براہن کے بے نام ہیں قرآن میں اللہ رب الم کے بہت سارے نام ہیں اللہ کی بہت ساری صفات ہیں اگر آپ مانتے ہیں قرآن مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام مخلوق ہو گئے ناعد بلّہ بالکل اور الرحمٰن اور اس کے سے الرحیم جو آئے ہے سورہ حصر کی آخری آیتیں جو ہیں الخال قلباری آل المصور بہت سارے اللہ رب کے نام ہیں وہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہو جائیں گے نا باللہ ساری صفات مخلوق ہو جائیں گے اس لیے میرے بھائیو یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے یہ بہت بنیادی بات ہے تو یہاں سے وسلی الرحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا ہے اور پانچ آیتیں انہوں نے اس کے تعلق سے بیان کی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ان آیتوں کی ہم شرح کریں گے اور ان آیتوں کی تفسیر میں ساری باتیں آئیں گی یہ مقدمے اور تمید کے طور پر کیونکہ بہت بنیادی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے اور امام احمد الحمل رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانی ہے اس قربانی کے حوالے جب بھی یہ ذکر ہوگا امام اللہ کا ذکر کیا جائے گا ان کے ذکر کے بغیر یہ موضوع دھورا رہے گا امت پر احسان امام احمد الحمل کا جیسے پوری عبت پر امام حضرت بک کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ احسان ہے کہ ارتدا کے دور میں اللہ حضرت ان کے ذریعے سے ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی کہ ایسے ہی پوری انسانیت پر پورے مسلمانوں پر امام احمد بلحمل رحمۃ اللہ علیہ کے احسان ہے کہ وہ ڈٹے رہے تنہا اور اکیلے اور اس طریقے سے انہوں نے تمام تکلیفوں کو سزاؤں کو اور ذلتوں کو اور سوائیوں کو برداشت کیا اللہ رب کے لیے وہ بھی چاہتے تو اپنا اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن یہ علماء ہیں علماء ربانین ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کے, کے لیے جان بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ایک زبان اگر وہ کہتے یہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اللہ رب کے ذریعے سے فاطمائی جی ہاں تو اس جب بھی یہ ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلام کا اللہ کتاب کریم کا امام احمد حنبل کا ذکر کیے بغیر موضوع ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہے گا موضوع اس رحمۃ اللہ کی قربانیوں کو تک یاد کیا جائے گا جو انہوں نے دین کے لئے کی ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو امام احمد الحمبل رحمۃ اللہ کی رفاقت نصیب فرمائے جنت الفردوس کے اندر سودا کی سالحین کی امبیا کی رفاطت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے اللہ تعالی کی خبر کو کشادہ کرے اللہ الامین انہیں ان کی رفاقت ان کی معیت ہم سب کو نصیب نصیف امین رب العالمین و جزاکم اللہ خیر و صاء المینہ محمد والن و السّلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ